اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جس کی تھوڑی بہت داڑھی ہے اس میں کوئی پانچ دس فد امید تو ہے نا کہ آگے بڑھا لے گا تھوڑی بہت اس میں امید ہے اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کی جائے ٹھیک ہے نا اور جس کی بالکل ہے ہی نہیں وہ ذرا اس سے الگ ہے ٹھیک تو اس لیے اس میں امید ہے کہ آج ذرا چھوٹی رکھی ہے کیونکہ سب سے پہلے مسئلہ داڑھی رکھنا اب جب داڑھی رکھ لی تو امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آئندہ بڑھا لے گا اس لیے دونوں کو بالکل ایک نہیں یہ اپنی جگہ کہ اس کے پیچھے نماز واجب یہ مسئلہ اپنی جگہ بہت آگیا تو سوال سے